بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتا حین من لم يكن بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا من نطفة امشاج بصيرا ہم نے انسان کو نطف مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ام نا ہدینا و شا کفو اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خا شکر گزار ہو خانہ شکرا لری نسلا سلا اولا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے ان يشربون من نانا كان مزاجها پورو جو نیکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی آئی ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یخافون یوما کیا نشو مستفی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 اللہ لا اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے ایوز کے خاص گار ہیں نہ شکر گزاری کے طلب گار یو من ابوسا کم پوری ہم کو اپنے پرور دگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نغته وسرورا تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنتا حریرا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا علی لا متکی نفی شمسا ولا ہمس ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت وہ دانی الم غلال ویلتوفا تب ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میو کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيطاف علیہم من كانت خود چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس قوار فضت قدروها تقدیرا اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّ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 کب اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کسرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے استب رقم و سکو گم رب شواب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 زلالم اے محمد صدق اللہ علیہ والہ وسلم ہم نے تم پر قران آہستہ آہستہ نازل کیا ہے فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفارا تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو وذكر اسم ربك بوتا و اصلہ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کو بڑی رات تک اس کی آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوچھ چھوڑے دیتے ہیں وإذا شئنا بدلنا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہیں کی طرح اور لوگ لے آئے فمن شا خدا الا سبیلا یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے اون اللہ کا نا علیمن حکیمہ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے